امیر حل سنت سے عرض ہے کہ کیا ایسے مناظر سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے اور کیا ہمارے بزرگان دین سے ایسی کوئی بات ثابت ہے کہ وہ آگ بغیرہ دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے تھے پانی میں آگے حضرت بن اخرم رحمت اللہ تعالی فرمت ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ لوہاروں کے پاس سے گزرے جو لوہے کو آگ سے نکال رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھتے اور روتے رہے حضرت سیدنا ابن ابی ابھی زباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا اللہ اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نما لوہار کی بٹی کے پاس تشریف لائے اور اسے دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کر کے روتے رہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت سیدنا بشیر بن قائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بصرے کے قرہ اولا مائی کرام لوہاروں کے پاس آتے اور آگ کے شعلے دیکھ کر اللہ تعالی سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے حضرت سیدنا جمو اور حضرت سیدنا ہرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہما جب صبح کرتے ہیں، صبح ہوتی تو لوہاروں کی بٹی کے پاس آتے اور لوہے کو دیکھتے کہ اسے کیسے پگھلایا جا رہا ہے پھر وہاں کھڑے ہو کر عبرت حاصل کر کر کے روتے رہتے اور آگ سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے رہتے علامہ رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں بہت سارے بزرگان دین رحما اللہ المبین جہنم اس کے مختلف عذابات سے ملتی جلتی یا ان کی یاد دلانے والی دنیاوی چیزوں مثلاً سمندر اور اس کی موجوں اور بنی ہوئی سیری اور بچوں کا رونا دیکھتے تو جہنم اور اس کے عذابات کو یاد کرتے نی سردی اور گرمی میں اور کھانے پینے کے وقت بھی جہنم کو یاد کرتے تھے کس طرح یہ حضرات کرتے ہوں گے تو یہ آخری جو عبارتیں ہے اس کا میں میری سمجھ کے مطابق کھلا ساس کر دوں یعنی سمندر اور اس کی موجوں تو سمندر اور موجوں کو دیکھ کر کہ جہنم میں سمندر ہوگا لیکن وہ آگ آگ ہی آگ ہوگی اور اندھیری آگ ہوگی اور پانی بھی کھولتا ہوا پھر یہ کہ پانی جہنمیوں پر گرما گرم پانی بہایا جائے گا سروں پر ان کے بہایا جائے گا تو اس طرح وہ سمندر کا پانی دیکھ کر وہ مائے حمیم کو یاد کرتے ہوں گے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو اور موجوں سے اٹھتی ہوئی موجوں کو دیکھ کر ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے وہ جہنم میں کتنی ہیبت ہوگی مزید بنی ویری یعنی کہ منڈی جیسے بکرے کی منڈی آگ میں سینکتے ہیں اور ہم لوگ مزے لے کر اس کے کھانے کی ترکیب کرتے ہیں لیکن وہ حضرات بنی ہوئی سیری کو دیکھ کر بھی عذاب کو یاد کرتے تھے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے کفار جائیں گے کفار تو یقیناً جائیں گے مسلمان کچھ مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے یقیناً داخل ہوں گے تو اللہ تعالی ہم کو ان میں سے نہ کرے سر کس طرح وہ آگ میں جل کر بھن جائیں گے یہ اس کو یاد کرتے ہوں گے کہ یہ سری سے بنی ہوئی ہے تو یہ جہنم میں سر اس طرح بھنے جائیں گے یہ بھی اس طرح بھی یہ تو بہت دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے بہت زیادہ گرم ہے اس کی تو گرمی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے مثالیں دی گئی ہے کہ ستر گنا یا انہتر گنا کی بھی روایت ہے سیون سکسٹی نائن یا ستر سیونٹی گنا یہ گرم ہوگی گیا تو اس میں یہ سر کس طرح وہ جلے گا آگ میں اور بچوں کا رونا دیکھتے ہیں تو انہیں جہنم میں جہنمیوں کا رونا یاد آتا ہوگا ہم بھی کر سکتے ہیں یہ یہ جی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے پتہ نہیں وہ جہنم میں جب روئیں گے بچے کے آنسو رخساروں پر بہرے ہوتے ہیں تو جہنمی اتنا روئیں گے کہ آسو ختم ہو جائیں گے اور خون بہے گا اور ایسا خون بہے گا اور یہ مسلسل بہنی کی وجہ سے چہرے پر کندکیں بن جائیں گے یعنی بہت بڑے گڑے کی مطلب ہے نا کہ وہ لائنیں بن جائیں گی کہ ان میں کشتیاں ڈال دی جائیں تو وہ تیرنے لگے کیونکہ کفار کا جسم جو بہت بڑا کر دیا جائے گا تو اس طرح انہیں ایک ایک دہڑ جو ہے یہ اد پہاڑ جتنی ہو جائے گی ان کی تو کتنا بڑا وجود ہوگا یہ, یہ بڑے وجود میں جتنا وجود بڑا ہوگا اتنا عذاب زیادہ ہوگا ان پر کہ جگہ جگہ وہ عذابات ہو رہے ہوں گے اسی طرح سردی گرمی میں جہنم کی یاد ہے کہ سردی میں وہ جہنم کی زم حریر کی یاد ہے کہ جہنم میں جہنم میں آگ کا عذاب تو مشہور ہے لیکن ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے وہ ٹھنڈک ایسی, ایسی ہوگی ایسی ہوگی کہ زم حریر میں جب کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کی سردی کی وجہ سے اس کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے سردی کیسی ہوگی اسی طرح گرمی تو گرمی تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں ہے تو یہ گرمی تو اس سے تو اے سی بھی ہے پنکھے بھی ہیں چھت بھی ہے اور تھنڈے مشروبات ہیں گرمی کا ہم علاج کر لیتے ہیں سردی کا بھی علاج کر لیتے ہیں لہا فوڑ لیتے ہیں گرم ملبوط ساتھ پہن لیتے ہیں ہیٹر لگا لیتے ہیں لیکن وہاں سردی سے بچاؤ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے جس کو آزاد ہوگا اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے اس طرح گرمی کے عذاب سے بھی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے پھر گرمی میں قبر کی گرمی موت کی گرمی پھر یہ کہ قیامت کی گرمی یہ سب کی یادیں ہیں. پھر دوزک کی گرمی یہ سب سے زیادہ ہوگی ان کی بھی یاد ہے اسی طرح کھانے پینے کے وقت بھی وہ جہنم کے عذاب کو یاد کرتے وہ اس طرح کے یہاں تو تھوڑا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہم کو اچھا نہیں لگتا نمک کم زیادہ ہو گیا تو موڈ خراب ہو رہا ہے مرچیں زیادہ ہو گئی تو منہ جل رہا ہے اور منہ بگاڑتے ہیں ہم جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ تھوہڑ Allah. یہ ایک درخت جو جہنم کی جڑوں میں اگے گا اور ان کے پتے سے ہوں گے جیسے دیووں کے سر جن یعنی جنات کے سر کی طرح ان کے پتے ہوں گے خدا جانے وہ کسی خوفناک شکلوں کے ہوں گے وہ کانٹے دار غذا ہوگی جو جہنمی کو کھانے کے لیے دی جائے گی تو جب یہ کھانے کے لیے دی جائے گی تو یہ منہ میں رکھیں گے لیکن اس کو نگل نہیں سکیں گے گلے میں پھندہ پڑ جائے گا اس کے بعد یہ پانی مانگیں گے تو ان کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا مائع شمیم وہ اتنا گرم ہوگا اتنا گرم ہوگا کہ اس پر بھی وہ ایسے ٹوٹیں گے جسے سے پیاز کے مارے اونٹ اور یہ پانی جب پانی کا پیالہ یا برتن جو بھی ہوگا یہ جیسے منہ کے قریب آئے گا تو ان کے منہ کی کھال اس کی ہیٹ کی وجہ سے گل کر اس برتن میں گر پڑے گی پھر جب یہ منہ میں ڈالیں گے تو پیٹ میں جاتے ہی آتےوں کے ٹکڑے کر کر کے پیچھے کے رستے سے بہا دے گا تو یہ اللہ کا کر کرم ہے کہ آج ہم کو غذا مل رہی ہے تو کاش ہم لذیذ غذا ہی کی ہرس نہ کریں بلکہ کبھی کھانے پینے میں کوئی انیس بیس ہو جائے تو بغیر گلے سیکوے کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانے پینے والے بن جائیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کہ ہم شاکر اور صابر بندے بنے رہے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف فرمائیں پکش ہماری فتائیں کھول میں ہمیں بخش ہماری فتح پر دے رتے کی پرفا اللہ پرسا دے عملہ کچھ نہیں میرے میں جا رحمت تیری بلے بلے بلے پر تیرا اخبار با گے جناب دے کر دے رحمت میری علام مولا کر دے رحمت میری علام ہے یا خدا سوچی آب <تصفيق> کو بڑا میں بالاند ناز دے پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ نہیں شرم, شرم ساری عمر پتیا سیتا مولا محبوب کا محبوبہ سیتا ہے بخش محبوب کا اب آج آپ دنیا لکھنا تو خود ستار ہے ہاتی بات تج ہے نا گی گانے نا دے دے پر نکا پتے <Fat> is okay. بہرحال یہ کہ دنیا کی ساری چیزوں میں اگر کوئی عبرت تلاش کی جائے نا تو بہت ساری چیزوں میں عبرت مل سکتی ہے مثلا سورج کو دیکھ کر یہ عبرت لی جا سکتی ہے کہ قیامت کا جب میدان ہوگا تو سورج اس وقت تو سورج کی پیٹ ہماری طرف ہے پھر سورج کا اگلا رخ ہوگا اس کی گرمی کیسی ہوگی اور اس وقت سورج کروڑوں میل دور ہے پھر بھی سخت گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جب اس وقت سورج صرف ایک میل دور ہوگا وہ گرمیاں کسی ہوں گی گرمی سے پسینہ آیا تو قیامت کا پسینہ یاد کر سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا پسینہ آیا ہم کو بے قراری ہو رہی ہے وہ پسینہ کسی کو ٹخنو تک ڈوبا ہوگا کوئی گٹنوں تک ڈوبا ہوگا اور کسی کو تو اتنا وہ ڈوبا ہوگا کہ مصرے لگام پسینہ جکڑ لے گا پسینے میں لوگ گویا دبکیاں کھا رہے ہوں گے اتنا پسینہ بہے گا وہ پسینہ کیسے برداشت ہوگا اسی طرح اندھیرا دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد کیا جا سکتا ہے پنکھے دیکھ کر بھی قبر کی گرمی یاد آتی ہے کہ پنکھے جب بند ہو جاتے ہیں رات کو بجلی چلی جاتی ہے اندھیرا گرمی وحشت ہوتی ہے قبر کی وحشت اور گھبراہٹ کیسی ہوگی اسی طرح کیڑے مکوڑے چوٹیاں کیڑیاں یہ سب دیکھ کر قبر کے کیڑے مکوڑے یاد آتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کیا پوزیشن ہوگی یہاں تو مکوڑا چڑھ گیا تو یوں اڑا دیا کیڑی چڑھ گئی یوں جھٹک گیا لال بیگ آ گیا تو اس کو یوں پھینک دیا ڈکا مار کے وہاں غیر یہ سب کا فن میں گھس گئے قبر میں تو کیسے ہوگا اور یہ چپکلیاں یا جو بھی یہ جانور پھر دنیا میں جتنا خوفناک جانور ہوتا نا اس کو دیکھ کر عذاب کے جانور زیادہ یاد آ سکتے ہیں یہاں تک مکھیاں دیکھ کر بھی اس میں بھی عبرت ہے کہ جہنم میں بھی مکھیاں ہوں گی جو بہت بڑی بڑی زہریلی مکھیاں ہوں گی سانپ دیکھ کر سانپ کی تصویریں دیکھ کر بچھو کی تصویر دیکھ کر اوریجنل دیکھنا تو کم ملتے ہیں اس سے بھی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ قبر کے سانپ اور بچھو دوزک کے سانپ اور بچھو یاد کیے جا سکتے ہیں اس طرح جب گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں بس کی طرف سوار ہونے کے لیے بڑھتے ہیں تو اس وقت بھی یہ توجہ بازو کا جاتی ہے کہ آج تو ہم اپنے پیروں پر چل کر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں کل وہ وقت آئے گا کہ جو کندوں پر اٹھا کر گاڑی میں سوار کر کے قبرستان کی طرف چل پڑیں گے پھر سفید لباس دیکھ کر کفن یاد آ جاتا ہے کہ کفن بھی تو سفید ہی ہوگا تو یوں اگر مختلف چیزوں کو یاد کرتے رہیں تو اس طرح میں عذاب قبر کا کہیں وہ تصور بن سکتا ہے کہیں قیامت کا تصور بن سکتا ہے کہیں جانم کے عذاب کا تصور بن سکتا ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوگا خوف دل میں پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی اور گناہوں کی طرف سے وہ میلان جو ہوگا وہ کم ہوگا انشاءاللہ بستر کی طرف بڑھے تو بولا آج تو میں چل کر بستر کی طرف جا رہا ہوں ان قریب مجھے پکڑ کے لے جایا جائے, جائے گا اور لٹایا جائے گا بستر پر نہیں قبر کے اندر گڑا دیکھ کر ہم گلیوں میں جو گڑے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر قبر کے گڑے یاد آ سکتے ہیں کہ قبروں کو دیکھ کر تو ٹھیک ٹھاک عبرت ہے لیکن ہماری غفلت کے لوگ قبرستانوں میں جا کر بھی ہنس ہوتے ہیں لیکن وہ تو ہے ہی مکہ میں عبرت کہ جس طرح اس کو منو مٹی تلے دفن کیا گیا ان کریب مجھے بھی دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی سارے عزیز چوٹ جائیں گے جو جتنی محبت کرتے ہیں کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کو رکھو گھر میں سب بھی بولیں گے جلدی دے جاؤ اس کی لاش جو خراب ہو جائے گی باڈی خراب ہو جائے گی تو جلدی اٹھاؤ اور پہنچا دو اور پہنچانا بھی چاہیے میں ایک بات بول رہا ہوں کہنے کی کتنی عبرت ہے کہ جو جان دیتے تھے اب وہ ہمیں روکیں گے نہیں کیا ان کے بس میں نہیں ہے روک کر بھی کریں گے کیا اس طرح کو یاد موت کو یاد عالم برسک کو یاد جہنم قیامت یہ سب کی یادیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں اگر بندہ دیکھے نا تو سب میں عبرت عبرت اور عبرت یہ پیالہ ہے اس میں عبرت یہ مٹی کا پیالہ ہے ہمارا وجود مٹی کا بنا ہوا ہے اور ایک دن ہم اسی کی طرح مٹی میں مل جائیں گے کیا پتہ اس مٹی میں کیا کیا ہو؟ ہو سکتا ہے کسی انسان کا اجب اس میں ہو ایسے باریک ذرے ایک ذرہ ہوتا ہے باریک بدن میں اسی پر بدن کی ترکیب ہوتی ہے گلتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے اب اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ اس کو کوئی زمین گلا سکتی ہے یہ باقی رہے گا تو یہ ذرہ جو ہے اسی پر قیامت کے دن بھی بدن کی ترکیب ہوگی اور اٹھائے جائیں گے یہ ذرے پھر منتشر تو کوئی بہت نہیں کہ اس کے اندر کوئی ذرہ ہو تو یہ مٹی دیکھ کر بھی عبرت ہی ہے کہ ہم بھی ایک دن مٹی میں ملنے والے ہیں تو اس طرح مطلب بہت ساری چیزوں پر بندہ غور کرتا چلا جائے تو عبرت کا اس میں سے سامان بہت ساری چیزیں ہر چیز میں تو جو نکال سکے نکال سکے ورنا بہت ساری چیزوں میں نکالا جا سکتا ہے غسل کریں تو غسل میت کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ آج تو میں خود اپنے ہاتھوں سے غسل کر رہا ہوں اور کل میں کروٹ بھی نہیں لے سکوں گا دس سال کروٹ دے گا اور پانی بہے گا اور جس طرح بھائی آج تو میں اپنے ہاتھ سے مل لیتا ہوں آہستہ یا زیادہ ضرورت ہوگی زیادہ رگڑ کر دس غسل تو اپنی جو اس کی سمجھ میں آئے گا اس طرح مجھے غسل دے گا اس طرح بہت ساری باتوں میں صحیح بات ہے کہ اگر بندہ غور کرتا چلا جائے نا تو ہے عبرت کے ہر عرسو نمونے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمون ہے مگر تجھ کو انداز یا رنگ منہ یہ آباد کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے جہاں میں مگر تجی کو اندا کیا رنگ نے کبھی سے بار وی دے جا تے جو آباد بکاپ سونے جگا جی لگانے دنیا نہیں ہے کی جا گارے کی دنیا نہیں یہ بدل کی جا ہے تھماشا کو گن ہے رہو سب سے پالا خودی لگنی گاری لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تکاشا دہی ہے جگا دیگا رے یہ دیہ دہی ہے یہ عبد پچ تو بنایا تجھے پہلے پچ تمہیں ہر گھڑی ہو to God's بھی مار ہے اب سرے پا کارا مسکرا دے جا طلب شاہ پتی the no. نیا تو پوسل اگست ناچ گڑھات <تصفيق> ہے Peace is تو بائے ال ہے قبر میں شاہے مدینہ آچو کے پلکی قبر میں شاہے مدینہ آچو کے پل کرشمیر ہو کرم لا سندا دیکھ سونا چار وان نبی جنت کی یا نبی وائن موسیقی And I work stand up for apne na jwa o